جام تاطی کلو نفسن تخوی پخروی قیامت کے دن ان کے لیے تو بشارت ہے سمجھے جی لیکن عام لو جو نیک مال نہیں کرتے ان کے لیے تو ڈراوا ہے نا جس دن کے آئے گا ہر نفس جھگڑا کرے گا اپنی ذات کی طرف سے کیا اپنی ذات کی طرف اور نفسی نفسی ہو گیا نہیں اپنی کر لکھ وقفا اور پورا دیا جائے گا. ہر نف جزا معمل بدلا کا کے کی عمل کیا رحم لا یلون اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے سمجھے لکھا تو یہ دن آنے والا ہے قیامت کے دن ہر ایک کے لیے مومنی کو بشارت ہے اس کی اور کفار کے لیے کیا ہے تقریب ہے ڈراوا ہے وہ ضرب اللہ مثلاََ یہ تقریب دنیاوی ہے اخروی کے بعد تقریب دنیاوی یہ مثال جو ہے نا مفسرین لکھتے ہیں اس بستی سے مراد ہے مکے کی بستی زارب اللہ ذارا بلّہ کری اطاع مکے کی بستی کے متعلق اللہ تعالی نے کیا فرمایا ہے فلیا بدور حاضر بیت اللہ دیمن جو امن امین خوف کہ مکے کی بستی ایسی ہے ان کو بھوک سے بھی کیا ہے امن ہے اور خوف سے بھی کیا ہے امن ہے تو مکے کی بستی ایسی تھی نہ بھوک تھا نہ خوف تھا ایش کر رہے تھے اللہ نے اپنا پیارا نبی بھیجا انہوں نے کی تو ان کا امن بھی تباہ ہو گیا اور, آ, پہلے بھوک سے امن تھا خوف سے من تھا یہ دونوں نہ رہے وہ کہا تھا یا ان پہ یا نہیں آیا تھا اور بدر کے اندر مارے گئے نہیں مارے گئے یہ یہاں دیکھ لیا یہ تقریب دنیا بھی بیان کیا اللہ تعالی نے مثا ایک بستی کے نیچے مکہ لے کرو یہ اندر جمہور مکہ ہے کہ تھی عمل والی مت آتا تھا اس کے بعد رسکو کا با فراغات میر کل مکان چاروں طرف سے پکا فرق اس بستی نے ناشاکری کی اللہ کے نیندو کی فاضا اللہ انجام کپ پچھایا اس کو اللہ تعالیٰ نے لباس کس کا جی بھو کا ریس کی بجائے کیا آ گئی جی بو اور امن کی جاتے کیا گیا اور جاہم یہ کیوں ہوا اس کا سبب کیا البتہ کہ آ یا ان کے پارسور ان میں سے پت جٹلایا انہوں اس کو پا العذاب انجان تکزی پکڑ لیا ان کو عذاب نے روزا فلومن مہاراجا کم اللہ یہ نظم و درار کے اندر پڑا ہے کہ سورت کے دوسرے حصے میں نفی شرک کیلی ہے اب کنارے پہلے کھلو سورت کا دوسرا حصہ نفی شرک کیلی شرک کیلی میں وہ اپنی مرضی سے تحلیل و تحریر کرتے تھے خدا جس چیز کو حلال کرتا حرام حرام کردہ خدا جس کو حلال کرتے تھے اس لیے فرما کلو تحریمات غیر اللہ کی تردید چیز سے کہ رزق دیا تم کو اللہ نے درحال حلال پاک ہے کہ بہ بیرہ وغیرہ جانوروں کو حرام نہ کرو اور شکر کرو اللہ کی نعمت کا اگر ہو تم خاص اس کی عبادت کرتے تو یہ کس کی تردید تھی جی تحریمات غیر اللہ کی تردید اب انما حرما تہریمات اللہ کا بیان ہے ان چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے تم حلال سمجھتے ہو سوائے اس نے حرام کیا اللہ نے تم آ کو خون کو خنزیر کا گوشت اور وہ چیز جو نامزد کی ہے کس کے لیے غیر اللہ کے لیے نظر لے غیر اللہ یہ بھی حرام ہے پر وہ شخص کہ مجبور ہو جائے درا حال کے نہ ہو طالب لذت اور نہ ہو ضرورت سے ظائر کھانے والا یہ پڑا ہوا ہے نہیں پر بے شک اللہ تعالیٰ و رحیم ہے بلا تی ہے کہ اپنی طرف سے تحلیل تاری نہ گھڑو کہ زج رہے اب اس کا مانا سمجھو گی اور نہ کہو تم لما ان جانوروں کے بارے میں لم ما کا مانا کیا فی حق کے ماں اور نہ کہو تم ان جانوروں کے بارے میں کہ بیان کرتی ہیں زبان تمہاری جھوٹ کو کیا نہ کہو یہ کہ حاضا حلام وہرام جانوروں کو مطالعے کا کہتے ہو کہ یہ کیا ہے حلال ہے کون حلال ہے لام خنزیر کیا میں حلال ہے حرام یہ حرام ہے کس کو حرام کہتے اس صاحبہ بہرہ کو لے تخت کروں تاکہ بہتان بندھو اللہ کے اوپر جھوٹ کا بیش بولو کہ بانتے اللہ بے جو نہیں کامیاب ہے بتاؤ کلی اسباب تھوڑا ہے دنیا میں اور ان کے لیے ذات دردناک ہے وہ شبو اضال شبو اور محرم آتے خاصا اضالۂ شبو اور محرم آتے خاصا ہوتا تھا کہ ہمارے اوپر تو اعتراض کر رہے ہو حالانکہ یہودی ہیں نا یہودی وہ بھی تمہاری حلال چیزوں کو حرام سمجھتے تھے تمہاری حلال چیزوں کو کیا سمجھتے تھے حرام تو اللہ تعالی نے فرمایا یہود کے اوپر بعض حلال چیزوں کا ہم نے حرام باقی کر دیا تھا وہ محرمات آس تھے لیکن کس وجہ سے ان کی بدماشی کی وجہ سے کیا ظلم بدماشی کی وجہ سے سزا کی محربات خاصا اور اوپر یہودوں کے حرام کر دیا ہم نے ان چیزوں کو کہ بیان کر چکے تیرے اوپر پہلے سے کہاں بیان کر چکے لکھ لو سورت انعام پارہ آٹھواں رکو نمبر پانچ وہاں بیان کر چکے سورہ انعام پارہ آٹھواں رکو نمبر پانچ وہاں کیا ہے بال اللہ ہاد حرم نا کل کے اوپر ہم نے کیا حرام کر دیا تھا اللہ زی ظفر نا فنوانی باقارے والے حرم نا شہ محمد گائے اور بکروں کی کیا چربی بھی حرام تھی. یہ محرمات خاصا تھے اور نہ ظلم کیا تھا ہم نے ان لیکن وہ تھے اپنی جان پہ ظلم کرتے تو انہوں کو ظلم کی سزا یہ دی گئی سما رب کا ترغیب را توبہ ہے بشارت ہے پھر بے شک رب تیرا واسطے ان لوگوں کے جنہوں نے یہ برے کام ساتھ جہالت کے پھر توبہ کی بعد اس کے اصراکہ کے لیے بے شک رب تیرا بعض اس توبہ کا پور و رحیم ہے ان ابراہیم دلیل نقلی تفصیلی دلیل لکلی تفصیل یاز ابراہیم تم کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام السلام کی شریعت کے اندر اونٹ رام تھا جھوٹ بولتے ہو. جی؟ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت بے نہیں ہوئی تھی جو محمد کریم صلی اللہ علیہ شریعت ہے دلیل لکلی نکلی تفصیلیاض ابراہیم بے شک ابراہیم تھے بڑے پیش امت ان کا معنی یہ کیا ہے جی بڑا پیش تا مبالغے کی بڑا پیشوا فرما بردار واسطے اللہ کی دوسرا مانا کہ بے شک ابراہیم تھا جماعت فرما بردار مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام میں فرم برداری اتنی تھی جتنا ایک بڑی جماعت میں فرما برداری ہوتی ہے آگے سمجھ اتنی فرما برداری تھی جتنا ایک بڑی جماعت میں فرم برداری ہوتی ہے یہ معنی ہے. تھا بڑا پیشو فرم بردار یا تھا ابراہیم بڑی جماعت فرما بردار اللہ کے انی. کے پڑا ہے اور نہ تھا مشرقین میں سے شاکر کے رلو میں اللہ تعالی کی نعمتوں کا شکر گزار تھا اتباہ چن لیا اللہ نے اس کو واہدا کے مسلم جہاں جو مانا نہ کہ ہدایت بھی ہدایت پہ قائم رکھا کیا قائم رکھا اس کو شرارت مستقیم پہ اور دیا ہم نے اس کو دنیا کے اندر بھلائی اور آخرت کے اندر کاملنے کو مجھ سے ہوگا سماؤ ہے باعث نمبر دو ایک دلیل باعث بھی بالکل ابتدا میں ایک دلیل باعث نمبر دو ہے پھر وہی کی ہم نے طرف تیرے یہ کہ اتباع کر تم ملت ابراہیم کی جو کہ ملت ابراہیم کی اتباع کا مانا یہ ہے کہ تیری خود شریعت ملت ابراہیمی ہے اس پہ ڈٹ جا اور نہ تھا وہ مجھے میں سے انما ان سب ازالہ شبو شبو ہوتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے انداز تو ہفتے کی تعظیم تھی تعوین دی ہفتے کی سلی کی تم سری کی تعویل نہیں کرتے تم جمعہ کو معذم کرتے ہو اس کو عبادت کرتے ہو تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ اصل بات یہ ہے کہ علیہ مو صلاۃسلام نے بنی اسرائیل کو یہ کہا تھا کہ اپنا اشتہاد کرو کیا کرو اشتحاد کرو اور ایک جن مقرر کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کا تعظیم وغیرہ کے لیے سمجھے تو ان کا اتحاد تھا حضرت کا کیا جمعہ موسا علیہ السلام کا انہوں نے اتحاد کیا اپنا کیا سنیچر کا تو اپنے نبی کے ساتھ بھی اختلاف کر دیا انہوں نے سمجھے ورنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بہت جمعہ کی تعظیم کرتے تھے اظہار شبو شوائے کی تھی تعظیم سب کی اوپر ان لوگوں کے جنہوں نے اختلاف کیا اصبار اپنے نبی کو صاف اوپر میں نے روح المانی کا وارہ دیا ہے اللہ نبی موسا رحم دل جمعہ فختار ہو انہوں نے جمعہ کا ان کو حکم کیا تھا انہوں نے پسند کیا سب کو رب کا بے شک رب تیرا فیصلہ کرے گا ان کے درمیان دل قیامت کے جس چیز میں اختلاف کر رہے ربک آداب تبلیغ پہلے درائل تھے تو شرک شرک دعوت دیتے رہو بلاتے رہو ترخ راستے رب اپنے کے بالحکمت حکمت کے ساتھ حکمت کا مانا کیا ہے براہین ہی نے کیا ایسے دلائل ہوں یقینی کوئی حکایتیں نہ ہوں کر لیجیے کیا کس سے لوڑے ٹپے نہ ہوں براہین نے کاتیا قرآن حدیث کے دلائل ہوں حکمت کا منے کا براہین نے کے ساتھ بالمع ضلح حسنا اور نصیحت و اچھی نصیحت اچھی کیا ہے جس میں تین چیزیں ہوں ترغیب بھی ہو ترہیب بھی, بھی ہو ترقیق بھی ہو ترغیب کا من رغبت بلانی نیکی کی طرح بحث کی طرح ترحیب منع ڈرانا دولا سے ترکیب کا منع دل کو نرم کرنا کہ موضوع پر ہے وہ جا دل بلت یہ آسان اور جھگڑا کرو ان کے ساتھ ایسے طریقے ساتھ بہترین مناظرہ مناظرہ بھی محبت سے آشا کرو ان نربہ کا بے رب تیرا خوب جانتا ہے اس کو جو گمراہ ہوتا ہے اس کی راہ سے اور وہ جانتا رہ پانے وائن یہ تو جدال پہلا کیا تھا جی علمی وہ کون سا جدال تھا وہ علمی مناظرہ ہوتا ہے نا وہ جدال علمی تھا اگر جدال علمی سے بڑھ کے جدال عملی آ جائے کیا آ جی جائے جدال کون عملی آ جائے یعنی مناظرہ کرتے کرتے مکہ بازی شروع ہو جائے کیا تو زبان بازی شروع ہو جائے تو جتنے مکے تم کو لگے نا اتنے مکے لیکن سوال یہ ہے کہ ایک کمزور پنجابی ہے وہ ہے اور اس کے سامنے پٹان ہے تو پٹان کے مکے کو کیسے برداشت <سيخ> <سيخ> اس کے تو دس موکے کا ایک موقع ہوگا اچھا اس کو کہا جائے گا اس طرح کا مارو تم جدال عملی میں برتاؤ جدال عملی میں برتاؤ عملی جھگڑا ہو جائے اور اگر بدلہ لو تم فا کے بو بس بدلا لو برابر اس کے کہ تکلیف دیے گئے تم جتنی تکلیف دیے جاتے ہو اتنی بدلا لو کہ اب یہاں مکے کا برابری مراد نہیں کہ اس نے دو مکے مارے تم دو مکے نہ تکلیف برابر ہو کیا واگ نا پس تکلیف دو برابر اس کے نہ بدلا لو برابر اس کے تکلیف دیے گئے تم یہ نیچے لکھ لو یہ رخصت ہے شیک کے اول رخصت یعنی بدلے لینے کی اجازت ہے تم کو والا ان دوم یہ شیک دوم ہے عظیمت شیک دوم کیا ہے عظیمت اور البتہ اگر صبر کرو تم تو وہ بہترین ہے واسطے صبر کرنے والے کے تو بدلہ لینا رخصت ہے اور صبر کرنا کہ بدلہ نہ لو کیا ہے عظیم ہے تو میرے عزیز حالات کو دیکھنا پڑتا ہے حالات کے موافق آپ عمل کریں گے کبھی صبر کرو کبھی بدلہ لے لو ہمارے علاقے کے اندر ایک دور تھا اب تو قوم سمجھ گئی ہے ایک دور یہ تھا کہ ہم جاڑی والوں کو کہتے تھے نہر نہر کہتے بھیڑیے کو میں جب بس سے اتر کے گھر جاتا تو وہاں بھی تھا میں جدید وہاں بھی میں تھا باقی بعد میں بنے سمجھے تو ایک لڑکا مجھے دیکھتا تو کہہ دو oh, لہر ہوئے لہر ہوئے یعنی بھیڑیا جا رہا میں خاموشی سے گزر جاتا کچھ نہیں کہتا تین چار دفعہ میں نے صبر کی تو ایک دن میں جا رہا تھا پھر اس نے کہا لہر ہوئے ہاں بھیڑیا تو میں تھا الحمدللہ مضبوط جوان سمجھے جوان میں نے دوڑ کے سو پکڑا رکھے مکے کے اس کی قوم بھی دیکھ رہی تھی کہ پٹائی کر رہا ہے لیکن اس کی قوم میرے کری بنا دوسری قوم کیونکہ وہ جانتے تھے کہ چاہے یہ با بھی دیو بندی ہے لیکن جب قوم کو بلائے گا تو قوم اس کا ساتھ دے گی یہ نہ ہو کہ قوم ساری آ کے پٹائی کرے ہماری قوم دلیر ہے ان کے پر با ایک بار پٹائی دی اس کا باپ چپ ہو گیا کبھی بالکل نام ہی نہیں لیا ایسے میں تو کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے ایک متبلی اختیار کرنی پڑتی ہے کام ہے حضرت تو کیا میں بیان کر رہا تھا کہ بدلہ لینا کیا ہے جی رخص اور صبر کرنا کیا ہے عظیمت لیکن میرے حضرت کو تلقین عظیمت کی گئی اللہ نے اپنے محبوب کو کیا فرمایا آپ کی شان کے مطابق یہ ہے کہ آپ بدلا نالی عظیمت کے اوپر مرتے بس تلقین عظیمت حضور کو حکم صبر کا ہے تلقین عظیمت اور صبر کر دو اور نہ ہوگی صبر تیری مدرسات تو لمبیا اور نہ غمگین ہو ان کی مخالفت کے اوپر اور نہ ہو تو بھی تنگی کے شرارت کرتے ہیں کیوں کہ میں تیرے ساتھ ہوں. کیا یہ تیرے مخالف ہے میں تیرا ساتھ ہوں. اِنَّ اللہ نصرات. بے شک اللہ تعالی ساتھ ان لوگوں کے ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں گناہوں سے بچتے ہیں شرپ سے بچتے ہیں ولہ دین موسن اور نیک عمل کرتے ہیں تو گناہوں سے بچنا اس کو کہتے ہیں تخلیہ عن رضا اور نیک کام کرنا اس کو کہتے تہلیہ بل فضائل کیا کہ فضائل کے ساتھ مزین پہلے دھوبو نا تو اس کے بعد فضائل کے ساتھ مزین ہو جاؤ یہ دو اوساف جن کے اندر ہوں اللہ تعالیٰ تم کو میں اچھا کر سکتا الحمد اللہ اللہ yeah.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 اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں محمد علمائے کرام کے اصلاحی بیانات ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ شہید اسلام ڈاٹ کام